اللہ اعوذ باللہ من الشیطان نے بسم اللہ الرحمن الرحیم وزپور اب جناب دلیل نقلی نمبر تین میرے محترم حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نبوت کے ساتھ نے سربت بھی بنایا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو غنا بھی دی ظاہری دنیا کی دولت بھی تھی بچے بچیاں خاندان بھی بہت تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے ان پہ امتحان آیا تو امتحان کے بارے میں ایک تو ہے اسرائیلی روایت غلط ہے وہ وہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کو تمبیر ہو جائے کہ بعض روایتیں کیا ہوتی ہیں غلط ہوتی ہیں غلط روایت یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلطلام جو اللہ کے عبادت گزار بندے تھے بہت عبادت گزار تھے بندے سمجھیں جی؟ تو شیطان نے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایوب علیہ السلام بھی عبادت گزار بندہ ہے تیرا وہ اس لیے تو ہے کہ اس کے پاس دنیا ہے دولت ہے فارغ البال ہے اگر اس کو کوئی تکلیف ہو جائے تو تیری عبادت نہیں کرے گا اللہ تعالی فرمایا کرے گا عبادت اس نے کہا اچھا بھلا مجھ کو مسلط کر دو اس کے اوپر اب یہ بات غلط ہے نہیں شیطان نبی پہ مسلط ہو سکتا ہے انہی بازی لہ سلحال سلطان قرآن کہتا ہے تو اللہ نے فرمایا چلو تو مسلط ہے تو شیطان گیا ان کے اوپر ہاتھ پھیرا ہاتھ پھیرنے کے ساتھ بالکل وہ بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے پھوڑے نکل گئے کیڑے پڑ گئے ادھر پھر نقصان کر دیا اور شیطان نے ان کے گھر کی کچھ چھت وغیرہ گرا دی بیوی بیوی تو زندہ رہی بچے بچی سب دب کے مارے گئے اتنا نقصان ہوا اور حضرت طیوب علیہ السلام کو چونکہ کیڑے پڑ گئے کہ نفرت کی چیز ہوتی ہے تو اہل ویال نے باقی جو رشتہ دار تھے انہوں نے ان کو ڈھیر پہ ڈال دیا روڑی موڑی ہم کہتے ہیں ڈھیر وہاں بس بیوی صرف خیال کرتی تھی کہ بالکل غلط واقعات ہیں اب ہی موما اب اللہ اللہ نے جتنا بیان فرمایا اس پہ ایمان لاؤ باقی کا مبہم رکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ آزمائش دیتے ہیں اللہ نے عیوب علیہ السلام ہوئے آزمائش دے دی, دی امتحان لیتے ہیں اپنے بندوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ باہر والوں کو کوئی بیماری ہوگی تکلیف لیکن بیماری ایسی نہیں ہوئی جس سے لوگ نفرت کریں نبیوں کو ایسی بیماری نہیں ہوتی کہ لوگ نفرت ہیں کوئی کیڑے میڑے نہیں پڑے تھے ایسے کوئی بیماری ہو گئی تھی بہرحال بچے بچے فوت ہو گئے کسی حادثے کے اندر حادثہ کیسا تھا اللہ بہتر جانتے ہیں اب ایوب علیہ السلام تکلیف کے اندر جو رہے تکلیف زیادہ ہو گئی اور مدت بھی زیادہ ہو گئی بہرحال اللہ اللہ تو کرتے تھے لیکن تکلیف تو تھی ان کی بیوی بی ایک دفعہ جا رہی تھی کہیں کہ شیطان مل گیا انسانی شکل کے اندر وہ تھیلا لیے ہوئے ان کی بیوی بی کو اب خیال تو ہر وقت ہوتا تھا کوئی حکیم ہو ملے علاج کریں اپنے خاون کا تو بیوی بی نے کہا تو حکیم تو نہیں ہے کریں گے بالکل میں حکیم ہوں علاج کرے گا کریں گا بالکل علاج کروں گا لیکن ایک شرط ہے جب تیرا خاون تندرست ہو جائے تو تو یہ کہنا کہ تو نے شفا دی کیا کہنا میری طرح نسبت کر دینا تو نے شفا دی اب بی بی آئی خامند کے پاس اگر کو عرض کیا کہ ایسے ایک آدمی کہتا ہے آپ سمجھ گئے فرمایا وہ تو شیطان ہے اب دیکھو شیطان ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے بیماری کی تکلیف سے میں اتنا آزردہ نہیں ہوں پریشان نہیں ہوں جتنا اس شیطان کے اس دو پی سے میں پریشان ہو رہا ہوں تو حضرت دعا مگیا لا اب تو شیطان ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے ہمارے گھرانے پر تو کرم فرما تو اللہ تعالی نے کرم فرمایا دود اثرات ایوب علیہ السلام پہ فرمایا یہ چشم تیرے سامنے ہم نے جاری کر دیا ہے اس چشمے سے غسل کر لے تیری ظاہری بیماری ساری پتا اس کا پانی پی لے تیری اندرونی بیماری ساری ختم باقی بی بی کے اوپر ناراض ہو گئے تھے کہ تم نے یہ بات کیوں کہی ہے شیطان کے ورغلے میں کیوں آ گئی ہے تو میں تندرست ہوا تو تجھ کو سو ماروں گا کمچیاں ایک تو بڑا چابک ہوتا ہے دوسری تھوڑی کمچی ہوتی ہے وہ تلڑی جن کو آدمی اتنی ہوتی ہے ہاں اتنی موٹی ہو ہے ماروں گا تجھ کو سو کمتیں ماروں گا تو اب وہ بی بی خدمت گزار بھی رہی اب پریشان ہوئے کہ اس کو سو کمتیں کیسے ماروں تو اللہ تعالی نے سونا جھاڑو لے لے کیا جس جھاڑو کے اندر کیا ہو سو سی ہوں تینیں ہم کہتے ہیں بس وہ مار دے بس تیرے لیے خصوصیت ہے دیکھو جی وز کر آپ دنا عیوب دلیل نکلی نمبر تین تسکرا کرو ہمارے بندے ایوب کا نادا یا پکارا اپنے رب کو بے شک میں پہنچایا ہے مجھ کو شیتان نے رنج اور آزار تکلیف اب شیطان نے یہ نہیں پہنچائی جیسے اسرائیلی ہی کہتے ہیں کیا کہ شیطان نے ہاتھ پھیرا اور بیماری ہوگی نہیں یہاں کون سی اراد تکلیف اور شیطان نے کہا میں علاج کرتا ہوں تو نسپت کس کی طرح کرو میری طرف کرو کہ تو نے شروع یہ تکلیف ہے ہمیں ایمان کی تکلیف دے رہا ہے بے شک پہنچائی مجھ کو شیطان نے رانجو تکلیف اللہ کی طرف سے اجابت دعا اور کس بیرے ضلع کا اجابت دعا مار تو اپنی لات اے لات نیچے مار جو زمین پہ اور لات ماری چشمہ ہے چشمہ نہیں ہے مار تو لات اپنی تو چشمہ گیا فرمایا گا مفت یہ چشمہ نہانے کا ٹھنڈا و شراب اور پینے کا باقی جی وہ بھی مل گیا جی بیماری دور اور اللہ تعالی نے جتنا خاندان اس کا مر گیا نا اللہ نے اسے دگنا دے دیا کیا مثال طور دس بچے فوت ہو گئے تو دس بچے کے بنا کتنے آ گئے بیس بچے مل گئے اور بخشا ہم نے واسطے اس کے حال اس کا اور مسل ان کے ساتھ سن کے یہ رحمتی ہماری طرف سے اور نصیحت واسطے اکل والوں کے وہ خود بے یادے کا خصوصیت یاقوب اے یا کو لے لو اپنے ہاتھ کے اندر ایک جھاڑو جس میں سو سیکھے ہوں لے لے اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو پس مارو جھاڑو بیوی کو تو نے سنی ہوگا قسم پوری ہو گئی اننا وجدنا صابرہ فضا لو ہم نے پایا اس کو صابر نیم الب اچھا ہے بندہ انا وہ کیا تھا جی رجوع کرنے والا سمجھے جی وز کو عباد ابراہیم دلیل نکلی نمبر کتنی جی چار تذکرہ تسکرہ ہمارے بندوں کا ابراہیم ایسا کیا کولی ولف صاحب یا ہاتھوں والے تھے نگاہوں والے بھئی ہاتھوں والے جو تھے کیا معنی ان کے اندر کواتیں عملیا تھی کیا جس کے ہاتھ ہوتے ہیں کنوت عملیا نہیں ہوتی جس کے اندر نگاہ ہوتی ہے قوت علمیا ہوتی ہے تمہارے اندر نگاہ ہو پڑھ رہے ہو یا نہیں نگاہ کے ساتھ پڑھ رہے ہو بے شک وہ قوت عملیا والے تھے ہاتھوں والے اور کتے علمیا والے تھے ان ناخلس نام ہم نے چن لیا ان کو ساتھ ایک خاص بات کے تو خاص بات کیا تھی ذکر دا وہ یاد تھی دار آخرت کی آخرت کو ضرور یاد کرتے تھے وائر نہ اور بے شک وہ ہمارے نزدیک لامالمصطفی برگزیدہ بندوں میں سے تھے بے شک وہ ہمارے نزدیک برگزیدہ بندوں میں سے تھے اختیار مانا پسندیدہ بندوں میں سے برگزیدہ پسندیدہ ایک مول صاحب مجھے کہنے لگے یہ کہ مستفی تو تسمیا کا سوا ہے یہ جیسے راجولہ میں نے کہا اللہ کے بندے تسمیائی جمعہ ہے سمجھے جی باب ایک افتیال کا ہے جی تا سبا یکتا سے لو ہو نا تو اس کا اسم فائل کا بنے گا مکتا سے وہ ٹھیک ہے نا اس کی جمع ہوگی مقتصبون سے بون اور نصب و جر کی حالت میں کیا پڑھو گے اس کو مقتصبین سے بین تو یہ بھی اصل میں ہے مستفائین وہ مقتصبین ہوا اس مفور کا سیگا اسم فائن نہ اس مفور مقتصبین یہ کیا بنے گا مستعفائین فا کے بعد یا ہے یا متحرک ماک پر مفتو یا کو کس سے بدل کرو اللہ سے طبیل کر دو انتقال شاہ کرو گر گیا کیا بن گیا مصطفی تو اصل میں ہے مستعفی ایسے میں ہی مول صاحبان جو تھے نا کہا نے کہا یہ تو جمع ہے برگزیدہ بندوں میں سے پسندیدہ بندوں میں سے بز کو اسماعیل دلیل نقلی نمبر پانچ تذکرہ کو اسماعیل کا علیہسا کا حضرت علیسا پہلے گزر چکے ہیں نہیں اور جنہوں نے ذوال قفل کو اپنا کیا بنایا خلیفہ بنایا آگے ذوال قفل کا ہوا ہے سب کے سب کیا تھے اخیار میں سے تھے ہاضا ذکر الانبیاء یہ تو تذکرہ تھا کس کا جی انبیاء کا اور آگے تذکرہ ہے متقین کا وعین متقین اللہ وسلم ربت بھی آ گیا نہیں آج ذکر یہ تذکرہ کس کا تھا انبیاء کا آ تذکرہ متقین کا انجام متقین لکھو بے شک واسطے متقین کے البتہ اچھا ٹھکانہ ہے کیا ہے جنات ناتھ باغ ہے ہمیشہ رہنے کے کھولے ہوئے گے واسطے ان کے دروازے تکیا لگائیں گے بیچ ان کے اور منگوائیں گے بیچ اس کے میوے بہت اور مشروبات پینے کی چیزیں وائم دم کا شرا تو ترف وہ آگی نہ گورمنٹیں اور نزدیک ان کے بیوی ہوں گی جو نیچا کرنے والی نگاہوں کو اطرا منہ ہم عمر اطرا من ہم عمر ہوں گی ایک مولوی صاحب پہ گریجویٹ نے کیا اطراب کہ مولوی صاحب تم کہتے ہو بیشت بھی پہلے سے ہے اور حورے بھی پہلے سے موجود ہیں تو ہزاروں سال گزر گئے پورے تو بوڑھی ہو گئی ہوں گی دانت ٹوٹ گئے ہوں گے ان کے ہمارے کام کی نہیں رہیں گی مولی صاحب سے سمجھدار انہوں نے کہا تیرے گھر میں فرج ہے کنگاہ ہاں فریج ہے فریج کے اندر جو چیز رکھتے ہو تو کافی دن اچھی رہتی ہے نا بدبو نہیں ہوتی کنگاہ کی تو اللہ تعالی نے بحث کون کے لیے فریج بنا دیا ہے وہ بھی ایک حالت کے اندر ہیں اچھا جی تو بوڑھا کرنا نوجوان کرنا اللہ کے اختیار میں ہے چند جی ہا سا ماتوا دونوں یوم صاحب اکرام مومنی مومنی کو کہا جائے گا او موم یہ وہ نیمتے ہیں جن کا وعدہ دیے جاتے تھے تم دنیا کے اندر یوم حساب کے آنے تک ٹھیک ہے جی اور اس وقت جو اکرام ہوگا نا بیشتی بیشت میں ہوں گے ان کو کہا جائے گا اے مسلمانوں یہ وہ نیمتے ہیں جس کا وعدہ دیے جاتے تھے تم دنیا کے یوم میں کہا بائیں انضا بے شک بھی رزق ہے ہمارا نہیں واسطے ختم ہونا ہاضا لل مومنی و انا لجرنی یہ کس کے لیے ہے جی مومنی کے لیے یہ جو ماقبل گزرا کس کے لیے حاضا کے بعد کیا لکھنا ہے ہاں یہ نیمتے مومنین کے لیے ان نالی تاغین لشرما مجرمین اور سن لو کہ بے شواستے سرکشوں کے برا ٹھکانا ہے یعنی جہنم داخل ہوں گے اس کے انداز اور برا ہے بچھونا حاض یقالو لہوم یوکال و لہم پہلے مقدر ہے لیکن یہ ترکیب سمع لو جی حاضا مبتدا لکھ ہو و وغفصاخ یہ خبر ہے اور فل یزوکو ہو درمیان میں جملہ مترزہ ہے حاضا حمیم و مغصاخ یہ کھولتا پانی ہے اور پیپ ہے فل یزوکو ہو اس کو چکھتے رہو آپ سمجھ آ گیا آخروں سے پہلے عذاب مقدر ہے وہ اذاب آخر اور عذاب اور بھی ہوں گے اس کے مصر مختلف قسم کے عذاب اور ہوں گے من شکل ہی اس کے مصر مختلف قسم کے خاضا فوج مختم ماقم تخاصوں میں اہلی نار تخاصوں میں اہلی نار بھائی دو کے اندر پہلے غریب جائیں گے یا سردار سردار صاحبان پہلے جائیں گے پھر جن غریبوں کو گمراہ کیا تھا نا وہ جائیں گے جب غریب جائیں گے نا تو سردار کہیں گے یہ بدماش بھی آ رہے ہیں یہ بدماش بھی آ رہے ہیں دو کے اندر ہمارے ہاں وہ کہیں گے تم بدماش ہو بئیمان ہو تم نے تو ہمیں گمراہ کیا تھا آج ہمیں گالی دیتے ہو تخاصم آئے لن جھگڑا کرنا فاضا فوجوں یہ لفظ کون کہیں گے وہ متبو سردار وڈیرے کہیں گے یہ جماعت ہے گھسنے والی ساتھ تمہارے لا مرحبا بہن نہیں خوش آمدید ان کے لیے جب خوش آمدید نہ ہوئی تو خدا کی لعنت نہ ہوئی تو مانا لازمی کرو خدا کی لعنت ان پہ انتم قد اچھا جی انہم ہم سال اللہ یہ بھی داخل ہونے والے آگ کے اندر کالو اس کے نیچے لکھو تابین وہ متبوئن کہیں گے وڈیرے تابین کہیں گے بل ان تم لام اور ہب تم نہیں خوش آمدید واسطے تمہارے یعنی تم پہ خدا کی لانت تم نے تو مقدم کیا اس عذاب کو واسطے ہمارے بس برا ہے ٹھکانا اور پھر کہیں گے اے ہمارے پروردگار تابین جس نے مقدم کیا واسطے ہمارے اس عذاب کو پس زیادہ دے اس کو عذاب دگنا نار کے اندر کالو اور مشترکہ کا طور پہ کہیں گے تابین اور متبوئی سردار صاحبان بھی اور ان کے چیلے چانٹے کہیں گے وہ یار ہمیں وہ ملہ دہشت گرد نہیں نظر آ رہے جو داشد گرد ملا تھے چدائی حملے بھی کرتے تھے فلاں کچھ بھی کرتے تھے فلاں کچھ بھی کرتے وہ یار نہیں نظر آ رہے وہ کان گئے ہم تو ان کو شریر سمجھتے تھے دہشت سمجھتے تھے سم مذہبی مجنون سمجھتے تھے وہ کہاں گئے ان کو تو دیکھیں وہ تو ہماری جگہ پہ نہیں آئے آ دو ذخ ماشاء اللہ بڑی اچھی جگہ ہے یہاں ہونا چاہیے جا... کہیں اور کہیں گے کہ تابین متبین کیا ہے واسطے ہمارے کہیں نہیں دیکھتے ہم ایسے مردوں کو کہ تھے ہم شمار کرتے تھے ان کو کیا دہشت کیا اشرار کا محل دہشت اور کیا اتخذنا ہم سکریہ کیا بنایا تھا ہم نے ان کو نہک مزاق کیا ہوا ایسے نہ ہک کرتے تھے یا چوک گئی ان سے نگاہیں اس کا کیا مطلب یا دو زخم ہیں اور ہمیں نظر نہیں آ رہے ہماری نگاہیں چوک گئی ان نظال کا بے شک یا البتہ حق ہے جھگڑا کرنا کس کا اہل نار کا اب دو زخم تھوڑے ہوں گے وہ تو بیسٹ میں ہوں گے نیک لوگ کل ان نمان میرے عزیز بات وہی ہے کہ ان صورتوں کے اندر کبھی کا ہوتی ہے توحی رسالت کبھی قیامت مت اب دیکھو بیان رسالت ہے ال منظر آپ فرما دیجیے سوائے اسکنی میں ڈرانے والا بیان رسالت بمبا میں نے اراحم اب رسالت کے بعد کیا آ گئی تو ہی بیان تو ہی نہیں تھی معبور مگر اللہ جو ایک ہے غالب ہے بالغ و زمینوں کا جو اس کے درمیان ہے غالب ہے بخشنے والا ہے غالب ہے کافروں پہ بخشنے والا ہے کس پہ بومنی کل ہوا ناباون عظیم بیان رسالت آ گیا بیان توحید آ گیا یہ کیا ہے صداقت قرآن آپ فرما دیجیے یہ قرآن جو ہے نا یہ مضمون ہے عظیم و شان ناباون کا کیا منع لکھو مضمون یہ قرآن مضمون ہے عظیم شاہ تم مجھ سے اراض کرنے والا ماکان علی مین علم یہ دلیل ہے اس بات رسالت کی اور نفی المغیب دلیل اس بات رسالت اور نفی المغیب اور لوگ کہتے ہیں حضور عالم الغائب ہیں آپ فرماتے ہیں کہ مالا العلا جو مقرر فرشتے ہیں نا جو آپس میں بحث کرتے ہیں تقدیری باتوں میں مجھے ان کا علم نہیں ہے اے. نہیں واسطے میرے کوئی علم سات جماعت بلند کے جب جھگڑتے ہیں بحث کرتے ہیں ہاں اللہ کی وحی آتی ہے میرے پاس میں عالم اور غائب نہیں اللہ کی وحی آتی ہے نہیں وہی کی جاتی طرح میرے مگر محض اس وجہ سے کہ میں اللہ کی طرف سے نظیر مبی اس کا رسول ہوں اس کا علم ملائے کا نمونہ اختصام پہلے فرمایا کہ مقرب فرشتے جو بحث کرتے ہیں اس کا علم مجھے نہیں ہوتا اب ایک نمونہ احتسام ہے کہ اس موقع پہ بھی بحث ہوئی اس موقع پہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کیا تھا نا کہ اللہ ہم بھی اس خدمت کے لیے کہیں آتے رہیں نمونہ اختصام جب کہا رب تیرے نے فرشتوں کو کہ بے شک میں بنانے والا ہوں ایک بشر کو من تین گارے سے بریل بھی کہتے ہیں جی ٹھیک ہے نبی کو بشر مانو لیکن نوری بشار کیا خاکی بشر نہ کیا یہ پتہ نہیں نوری بشر کہاں سے نکالا ادھر خاک کی بشارنی میں بنانے والا ہوں بشار کو من لو یا من تین خاص سے گارے سے بنانے والا ہوں پر جب ٹھیک ٹھاک کروں اور پھونکوں اس کے اندر اپنی طرف سے رو تو گر پڑنا اس کو سیدھا کرتے ہوئے پر سیدھا کیا فرش نے سا اجتماعی حیثیت میں مگر ابلیس بئی مان اس تک برا اس نے غرور کیا تکبر میں آ گیا اور ہو گیا کافروں میں سے کان ابو نے سارا کالا توبیفی بلیس ہے اللہ نے فرمائی بریش تو چور کے بیٹے ماں مانا کا کس چیز نے روکا تجھ کو یہ کہ سیدھا کرے تو واسطے اس شخصیت کے جس کو میں نے پیدا کیا اپنے ہاتھوں کے ساتھ استخ بتا یا تو ت نے تکبر کیا. کیا تو نے تکبر کیا غرور کیا اور واقع میں تو بڑا نہیں تھا صورتیں دو ہے نا ایک مفل سات بھی ہوتا ہے سنیا وہ تکبر کرتا ہے واقع میں وہ سردار نہیں ہوتا یا تو تو نے خام خواہ تکبر کیا اور واقع میں تو بڑا نہیں تھا یا تو بڑا ہے کہ ہاں میں بڑا ہوں کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں یہ کیسے بنا ہے مٹی سے تو اس بدماج خدا کے سامنے بھی کہا کہہ دیا کہ میں کیا ہوں بڑا ہوں اس لیے تمہارا گیا کہاں ہے بھی بابا آج کل ہم کہیں جاتے ہیں نا مدرسے کے اندر ملنے کے لیے علماء کو تو مولوی صاحبان نہیں ہوتے ان کے بچے کھڑے ہوتے ہیں ہم پوچھتے ہیں ابھی تم کون ہو وہ کہتے ہیں ہم صاحبزادے ہیں تو ان کو یہ کہنا ٹھیک ہے کہ ہم صاحبزادے ہیں یہ تکبر نہیں ہے اپنا نام لیں میں مدرسے میں نہیں تھا گھر تھا کہ میرا بیٹا ساجد بیٹھا ہوا تھا مدرسے میں ایک عالم ہے میں انہوں نے آ کے پوچھا کہ آپ صاحب زیادہ ہیں یہ کہنے لگا حضرت مجھ کو گالی نہ دو صاحب زادہ گالی ہے اس نے کہے تھے اس نے کہا صاحب کا مانا ہے انگریز اور صاحب زادہ کا معنی انگریز کا بیٹا میں انگریز کا بیٹا نہیں میں ایک عالم دین کا بیٹا ہوں اس صاحب انگریز کو کہتے تھے اب بھی کہتے صاحب, صاحب آگا جی صاحب آدھے عام طور انگریز کو کہتے ہیں ہمارے ہاں ایک ویتی مالوی تھا وہ اپنے آپ کو پیر زیادہ کہتا تھا تو علاج کے لیے ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے گئے دوست ہمارے اب بھی ہیں کون مٹھانے کے اندر تو ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ مواحد ہیں دیوبندی انہوں نے کہا حضرت صاحب عالم دین یہ پیر زیادہ غلط رقب ہے آپ کا پیر کہتے ہیں بوڑھے کو فارسی میں پیر کس کو کہتے ہیں بوڑھے کو کہتے ہیں کیا پیر و جوان سمجھے تو تو بوڑھے کا بیٹا ہے کہ پیر زیادہ کہتا ہے بوڑھے کا بیٹا ہے توہین ہے میں ایسا لقب بتاتا ہوں جو قرآن سے ثابت ہے وہ کہنے کا کیا قرآن کہتا ہے سبحان اللہ دیہی میلال مسجد حرام میرال مسجد اقسا اللہ تعالی نے بیت اللہ کی مسجد کو کیا کہا ہے مسجد حرام حرام کا لا کتنا پیار ہے یہ صرف پیر رادا کی بجائے حرام زادہ لکھا کرو جی؟ یہ بڑا اونچا لگا ہے آپ جی, جی بھاگیا ہو بیتی بہت ہی بیٹھے دی جی بھاگیہ اچھا جی دوست میرے ابھی دندہ ہے اچھا جی کہاں ہے جی امی خال ہے کمبا اچھا جی وہ کہاں پہنچ گیا جی کال یا ابلیس کس چیز نے روکا تو اس کو یہ کہ سیدھا کرے واسطے اس کے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا آ اس تکبر تھا اصل کیا ہے کیا غرور میں آ گیا تکبر کیا اور واقع میں تو بڑا نہیں تھا ہم کون سا ملا علی یا واقع میں تو کیا ہے بڑے لوگوں میں سے ہے تو اس نے کیا جواب دیا کہ شک کے سانی میں کیسے ہوں بڑے لوگ کہنا آنا خیر میں ہوں میں نہیں. بڑے لوگوں سے ہوں کہ پیدا کیا توں نے مجھ کو نار سے پیدا کیا اس کو مٹی سے نار اوپر چڑھتی ہے مٹی نیچے گرتی ہے کال انجام سکھ بار پر غرور ہے تو نکلو نہ بہشت میں تیری جگہ نہ آسمانوں میں تیری جگہ نکل جا من ہاض امیر ہا کا مر جب بہشت آسمان سب پر بے شک تم مردود ہے اور تیرے اوپر میری لانت رہے گی دن جزا تک شیطان بلون کہتے ہیں نہیں مطالبہ امہا اس نے محلت کا مطالبہ کیا اے میرے رب موہلت دو مجھ کو اس دن تک اٹھائے جائیں گے وہ کون سا دن قیامت مطلب؟ تک کالا ایجابت نقصہ اللہ نے دعا قبول کی لیکن پوری نہیں پر نہیں قیامت مطلب کا کا زندہ نہیں رہے گا نفق اولہ تک زندہ رہے نفقے دے اور جب سب لوگ مریں گے تو اس کے ساتھ مر جائے گا اس کا خیال یہ تھا کہ میرے اوپر موت ہی نہ آئے کیونکہ نفقہ ثانیہ کے بعد تو موت ہوئی نہیں ہے پر میں بے تو محلت دیے ہے لوگوں سے الہ یوم پھر معلوم اور نفقہ اولا کالا کہنے لگا پس قسم ہے عزت تیری کی ضرور گمراہ کروں میں سب کو مگر تیرے بندے ان میں سے جو مخلص ہیں برگزیدہ چنے ہوئے بندے قال اللہ نے فرمایا فل حق کو منی ول حق کے بعد کیا ہے منی معذوف ہے سمجھے حق کی میری طرف سے آتا ہے ول حق اور میں حق بات کہتا ہوں ضرور پر کروں گا جانم کو توج سے و میمن تابیا کا تیلے تیرے کیا سے چیلے چیلے چانٹوں سے جو تیرے تابع ہوں گے کون ہاں تیرے چیلے چانٹوں سے جانم کو پر کروں گا سب سے علما السلک علم عج طریق تبلیغ وہی ہے کہ انسان دل کے اندر لالچ نہ رکھے طریقے تبلیغ آپ فرما دیجیے نہیں سوال کرتے ہیں تم سے اوپر قرآن کے کسی معاوے کا معاوضہ نہ مالی نہ جاہی وما آنا ملال متقل فین اور نہیں میں بناوٹ بنانے والوں سے نہیں میں بناوٹ بنانے والوں سے بھائی بناوٹ ایسے ہے جیسے آج کل ہمارے لوگوں کو بڑے خیال ہو گئے ہیں پیرے طریقت بننے کے کیا پیرے طریقت بننے کے بڑے خیال ہو گئے ہیں عام عام بالی صاحبان ہیں کوئی پتا نہیں تصو کا حالانکہ تصو کے اندر اذکار ہوتے ہیں اسبات چلتے ہیں باقاعدہ تصووں میں اذکار کے بعد افکار ہوتے ہیں ذکر فکر مراقباد کافی سال لگتے ہیں رگڑے ملتے ہیں اس کے بعد اللہ کی طرف سے منظوری ہوتی ہے تب اجازت ملتی ہے سمجھے لیکن آج کا تو جاہل آدمی ہیں تھوڑے پڑے ہوئے تصو کا پتہ نہیں کہتے ہیں ہمیں پیرے طریقہ تکو کیا اور دو چار مچھ ڈنڈے ساتھ کر لیتے ہیں کہتے ہیں یہ جی حضرت صاحب ہیں پیر صاحب ہیں اور پھر اعلان کیا جاتا ہے کہ جس نے مرید ہونا ہو حضرت صاحب بیٹھے مرید ہو پہلے تقریر کرتے ہیں جھاڑتے ہیں چندے وہ ان کو اس کا دم پورا اونچا کرتے ہیں پیرا نمے پرند مرید میں پر جی اس کے بعد وہ کپڑا ہو کے حضرت صاحب بیٹھ جاتے ہیں جس میں مرید ہونا ہے وہ مرید ہو یہ حضرت صاحب جیب تراش ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں گنٹ کا کرو بابا مشک آناست کے خود بگویات نہ کہ اتار وہ بگویات مشک وہ ہوتی ہے جو خود خوشبود ہے مشک کے لیے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اگر اعلان کرو گے تو مشک نہیں ہوگی فراڈ ہوگا سمجھے جی کیا مشکان کے خود وہ ببو بو اجنا کے اطار ببو اللہ والوں کی جو روحانیت ہوتی ہے وہ خود بخود ظاہر ہوتی ہے خوشبو آتی ہے نہ انہیں اشتاح دینے کی ضرورت ہوتی ہے نہ پیر طریقہ دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے خود بخود ان کے چہرے پہ نورانیت ہوتی ہے سمجھ کہ خیال کرنا مولانا روئی فرماتے ہیں بسا ابلی سادم رو ہست پس باہر دستے نہ با داد دست بہت سے شیطان ہیں انسانی شکل میں ہیں اس لیے ہر آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ ملایا پرو ہر آدمی یہ سلائے نہیں ہے دیکھو جی کہاں پہنچ گئے ہاں متکلے تو جو تکلف کرتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں اندر کچھ نہ ہو چیخ تری کا تے فلاں کچھ فلاں کچھ بلاں کچھ پتہ نہیں کیا عجیب کرتے ہیں چائے ان ذکر العالمین نہیں یہ قرآن مگر نصیحت ہے سارے جہان کے لیے فضیلت قرآن والا تعالی من زاج اور البتہ ضرور جانو گے تم حقیقت قرآن کی بات موت کے اب تو نہیں مانتے موت کے بعد پتہ چلے گا لیکن اس وقت اب مانا تو فضول ہے نا جی